جس کے قریب ہی جنت الماوا ہے اس درخت کے پاس ایک جنت ہے جس کا نام جنت الماوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں پائی جاتی ہیں اور جو اس کے مقرب بندوں کی روحوں کی جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بے شمار روحیں اور فرشتے اس درخت پر टूटे पर रहे थे और उसके इर्द गिर्द मंडलाते फिरते थे